اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہیں بار بار ان کی مختلف کسرتوں کا بیان فرماتے ہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا اگر اللہ تعالیٰ کسرت کے ساتھ بیان کرتا ہے ہماری رشد و ہدایت کے لیے تو ہمیں بھی اپنی عوام کو وہ باتیں بیان کر کے بتانا چاہیے تاکہ وہ ان کی بری خسلتوں سے محفوظ رہیں ان کی تاریخ معلوم نہیں کہ ان کی جینز میں اللہ اس کے رسول کی بغاوت بھری ہوئی ہے ان کی تاریخ بھری پڑی ہے جیسے میں نے تفصیل کے ساتھ قصہ بیان کیا کہ مسا علیہ سلاد السلام ان کے زمانے میں فرعون ان کو برا عذاب دیتا تھا بچے قتل کر دیتا آپ کے ہاں اللہ امید پیدا کرے تو آپ خوش ہوتے ہیں ان کے ہاں امید پیدا ہوتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے بچہ پیدا ہو تو آپ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں اس کا عقیقہ کرتے ہیں ان کے ہاں بچہ پیدا ہو تو ماتم بش جاتا تھا کہ ابھی ان کے کرندے آئیں گے اور اس کو دبا کر دیں گے اور ایسا ہی ہوتا تھا ان کی بغاوتوں کی وجہ سے دشمن جب بھی مسلط ہوتا ہے بندے جب اللہ کی بغاوت کرتے ورنہ اپنے بندوں پر اللہ ظالموں کو مسلط نہیں کرتا موس علیہ السلام کی بدولت ان کو اللہ تعالی نے نجات دی جیسے ہی فرعون مرا تو کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے مرا اللہ فمات علی آل منجی کبھی من نکلے خل... تکون خلفق آیا چلو ہم اس کو اونچی ٹیلے پر پھینک دیتے ہیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ یہ مر گیا ہے آگے گئے کچھ لوگ اپنے محبودوں کی پوجا کر رہے تھے کہنے لگے یہ ہمارے لیے بھی مبود بنا دے ہم بھی اس کی پوجا کریں بغاوتیں شروع موسا علیہ السلام اللہ تعالی کی ملاقات کے لیے گئے پیچھے سے بچڑی کی پوجا شروع کرتی دی ہم کیا مانے جی آپ کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے چلو میں ستر آدمی ساتھ لے جاتا ہوں وہ گواہی دیں گے کہ اللہ نے میرے سے بات کی ہے اور ستر گئے وہاں تو جا کر کہنے لگے اچھا تو اللہ تبارک و تعالی سے بات ہوئی ہے تو اب ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ ہمیں دکھاؤ نہیں کہ اللہ کہاں ہے لن میں نالا اللہ جہراہ بغاوت پہ بغاوت واپس آئے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کو ہلا کر دیا پھر دعا کی پھر زندہ ہوئے تورات ملی واپس لے کر آئے بولے اللہ نے تورات دی ہے مانو ہم تو نہیں مانتے اللہ نے پہاڑ تور ان کے سر پہ اور افان افوہ کہوں ایسے جیسے ہماری چھت ہمارے سر پہ ہے اس کے نیچے پلر ہے اس کے نیچے پلر کوئی نہیں تھے مانتے ہو نہیں مانتے ہو کہنے لگے سمے نہ وا نہ سن لیا مگر نافرمانی کریں گے بغاوت کریں گے اتنے ڈیٹ دیکھو نفاق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سامنے والا مضبوط ہو تو پھر اپنا کفر چھپانا پڑتا ہے اتنے دیدہ دلیر کہتے ہیں نا وا سہ ہم نہیں مانتے پھر کیا کرتے کچھ کتاب کا حصہ چلو مان لیتے ہیں کچھ کا انکار کر دیتے ہیں اللہ تبارک وزارا نے فرمایا دیکھو اپنے بھائیوں کی دینی بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے دینی بھائیوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے اگر وہ قیدی ہو جائے تو چھڑوا لینا چاہیے وحض اختنامی ساکہ کم لات اسفیکون اپنے ساتھیوں کو قتل نہ کرو ان کو قتل کر دیتے دشمن حملہ کر کے ان کو لے جاتا تو پیسے لے کر پہنچ جاتے اللہ فرماتے ہیں امینون اب دلکت فرون اب ہماری کتاب کا بعد حصہ مان لیتے ہو بعد حصے کا انکار کرتے ہو فماد جو بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے گا کہ کچھ کو مان لیا کچھ کو چھوڑ دیا اللہ اس کو دنیا میں دلیل کرے گا یوم القیامت یورا شد العذاب۔ قیامت والے دن سب سے شدید عذاب کی طرف لٹایا جائے گا کیا آج مسلمانوں کی حالت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اس من من ال... من کابینی النار ما اسفل من القابی من الزار ففار اوک مخال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا حصہ شلوار کمیز دھوتی چادر پتلون کا ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں جائے گا ناک پر مکھھی بیٹھی برداشت نہیں کرتا ہاتھ سے ہے. اس کو ہلا دیک... بگا دیتا ہے مکھی ناک پر کیوں بیٹھی لیکن ٹخنوں تک پاؤں اپنے جہنم میں اس کو برداشت کرتا ہے <coughs> کیا سمجھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گناہ ہے جس گنا پر کوئی وعید ہو دھمکی ہو یا سزا ہو یا حد لگتی ہو وہ کبیرہ گنا ہوتا ہے جس پر جہنم کی دھمکی دی گئی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے مگر معاشرے کے نائنٹی تھری پرسنٹ لوگ آپ دیکھ لو تقریباً عورتوں کو کہا کہ آپ کے پیجامے شلواریں نیچے ہونی چاہیے عورتیں آگے کہنے لگی جی آپ کہتے نیچے ہونے چاہیے تو پھر بھی چلتے وقت تو اوپر اٹھی جائیں گی کھڑی ہو اور تو پھر تو ٹھیک ہے ٹخروں سے نیچے ہوئی تو پونچ چھپ جائیں گے لیکن جب چلے گی تو پھر تو چھپی جائیں گی پھر تو پھر ان کی پنڈلیاں ظاہر ہو جائیں گی فرمایا اور نیچے چھوڑ دیا کرو ایک بالشت زمین پر گس کر ہے پھر ایک سوال پیدا ہوا اللہ رسول مدینہ کی گلیاں کچی ہیں علیہ السلام سلام تو جو حصہ نیچے گس کر آئے گا وہ تو وہاں کو کچرا وچرا ہوا تو وہ تو پلید ہو جائے گا فرمایا دو طرح کی پلیدیاں ہیں آپ نے نہیں فرمائی میں کہہ رہا ہوں دو طرح کی پلیدیاں ہیں ایک عورت کی پنلی نظر آئے تو اس سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ پلیدی ہے اور ایک وہ گندگی جو فزیکل بدبودار آپ کو نظر آتی ہے وہ پلیدی ہے لیکن میرے مصطفیٰ علیہ سلاۃسلام نے اس مسئلے کا حل کیا فرمایا فرما تہر من باد ماں باد ہو جب وہ نیچے گھسنے والا کپڑا پلیدی پر سے گزرے گا تو پلید ہو جائے گا آگے جا کر پاک مٹی پر سے گھسے گا تو میں محمد اس کو پاک کرا دیتا ہوں لیکن اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دی آج ہماری کیا حالت ہے نماز کا وقت ہو تو مسجد میں آ جاؤ ہٹی پہ بیٹھو تو چیٹنگ کرو بچے بے حیا اور یہ پکا نمازی افتو مینون ابھی با دل تک کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو کچھ کا انکار کرتے ہو جو ایسا کرے گا فرمایا اللہ اس کو دنیا میں دلیل کرے گا اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک جو کرے گا دریل ہو جائے گا دیکھو اللہ کو سب سے زیادہ عزیز اپنی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے ہاں نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے ہے رائے خلیل اللہ تحت خلیل اگر میں نے دوست بنانا ہوتا تو وہ بکر کو بنا لیا ہوتا لیکن یہ مقام میں نے اپنے رب کے لیے رکھا ہوا ہے خلیل کا مقام میں نے اپنے رب کے لیے رکھا ہوا ہے وہ لدینہ امن شد و حب ایمان والے سب سے زیادہ محبت اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی بغاوت کی جائے لوگ تو اپنے محبوبوں کے وہ کام بھی مان لیتے ہیں جو انہوں نے کہے نہیں ہوتے کیا سمجھے جس کو ہندوستان کے فلم ایکٹروں سے محبت ہے وہ ان جیسا اسٹائل بنا لیتا ہے انہوں نے تو نہیں کہا میرے جیسا بنانا کسی نے کبھی کہا پاکستان کے مسلمانوں بالوں کی کٹنگ میری طرح کیا کرو لوگوں نے نائوں نے اپنی دکان پر ان کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں کہ ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں ایسا بنا دیں گے لوگ تو جس سے محبت کرتے ہیں اس کی وہ باتیں بھی مان لیتے ہیں جس کا اس نے حکم نہ دیا ہو ہمیں اپنے رب سے محبت ہے اور اپنے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی وہ باتیں نہیں مانتے جس کا انہوں نے باقاعدہ حکم دیا ہے اور مسئلہ پوچھتے ہیں جی سنت ہے کہ فرد ہے کہ نفل ہے کہ مستحب ہے محبت کرنے والا مسئلہ نہیں پوچھتا یہ یاد رکھو اس کو یہ پتہ ہے میرے مستعفی کی صورت مبارک کیسی تھی بس اب وہ مسئلے نہیں پوچھتا وہ اپنی محبت کے تقاضے پورے کرتا ہے تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ عورت کو کہا نیچے کس کر آئے کپڑا اس نے الٹا اوپر اٹھا لیا اور مرد کو کہا کہ اوپر رکھو اس نے نیچے کر لیا اور یہ پکا مسلمان ہے اور پکا موحد ہے پکا توحید والا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. یہ سمجھ اس کی اس کو کفر تک لے جا سکتی میرے رب نے فرمایا تو اس نے اس کو چھوٹا نہ سمجھا میرے رسول نے فرمایا تو اس نے اس کو چھوٹا نہ سمجھا صحابہ کرام نے آگے پہنچایا تو انہوں نے اس کو چھوٹا نہ سمجھا اور تو اللہ کے دین کو چھوٹا سمجھتا اللہ تعالی کو اپنے نبی سے شدید محبت ہے اور اللہ کے دین سے بھی اللہ کو بڑا پیار ہے آپ بتاؤ قانون یہ ہے کہ اللہ کے دین پر محمد قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ قانون ہے کہ اللہ کا دین محمد پر قربان ہے بولو یہ فرمایا کہ میرے پیارے حبیب میرا دین غالب ہوتا ہو اور نہیں ہوتا نہ ہو آپ کو خراش نہیں آنی چاہیے یہ فرمایا یا یہ فرمایا ہے فقات الفی صبیر اللہ لہ تو اللہ نفسک وقات الحم ہے تعلا تکون فتنا وہ اکون دین و کل میرے پیارے حبیب اس وقت تک لڑائیاں کرتے رہو جان مارتے رہو خون دیتے رہو وہ بہاتے رہو یہاں تک کہ میرا دین سب سے اوپر ہو جائے تو دین اللہ تعالی کو سب سے زیادہ عزیز ہے جس پر پیارا حبیب خون بہا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو ہم کہیں چھوٹی چھوٹی باتیں یہ یہود و نصارہ کی علامت یہ ان کا طریقہ ہے بدکاری سے بہت بچتا ہے بدکاری نہیں کرتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دے رحم ری بن یا ہو فرمایا ایک درہم ہم سود کا جان بوجھ کر کھاتا ہے اشد دو من زنیہ چیز دفعہ کرنے سے زیادہ برا ہے سود کھا لیتا ہے ہر چیز اپنے نخرے پورے کرنے کے لیے گاڑیاں لیز پر بینکوں سے گھر لیز پر اور نہ جانے کیا کچھ چیزیں فکر ہی نہیں ہے اس کو ایک آدمی نے مجھے پوچھا میرا بھائی برطانیہ میں ہوتا ہے وہاں سے اس کو اللہ نے بیٹا بھی دیا ہوا ہے ابھی بچہ چھوٹا سا ہے ان کا قانون ہے کہ دو سال سے پہلے بچہ اس, کی اس کا خطرہ نہیں کرنے دیتے برطانیہ والے تو بچہ بغیر خطرے کے ہے اور میرا بھائی واپسی پر عمرہ کرنا چاہتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا بچہ ہرم پاک میں داخل ہو سکتا ہے سمجھے نہیں وہ سمجھتا ہے کہ خطرہ نہیں تو وہ کافر ہے اور کافر ہے تو حرم پاک میں کیسے جائے گا ختنے کا نام رکھا مسلمانی اس کا نام رکھا مسلمانی مطلب یہ نہیں تو کافر ہے میں نے کہا اس کے باپ کی داڑھی ہے کہتے ہے نہیں تو کہتے میں نے کہا جب وہ جا سکتا ہے تو بچہ بےچارا کیوں نہیں جا سکتا تو کہتے داڑی کہاں اور ختنا کہاں میں نے کہا کہاں ایک ہی ادیش ہے اسی میں فرمایا آشرم من نل دس چیزیں فطرت کا تقاضا ہے اسی میں ہی داڑی ہے اسی میں اونچے کاٹنا ہے اسی میں بغل کے بال ہے اسی میں غیر ضروری بال ہے اسی میں ناخن ترشوانا ہے اور اسی میں ہی خطرہ کرنا ہے ایک کو تو میں نے پکڑ کے کفر اسلام بنا دیا اور دوسری روزانہ چھیلتے ہو اور کبھی کان پہ جونی رنگ تھی. حدیث ایک ہی ہے پھر ختنے کی مزید تاکیدیں نہیں آئیں داڑھی کی بہت زیادہ تاکید آئی ہیں او معاف کرو اس کو خول لٹکایا کرو نہ لگایا کرو اور پھر اس کو وافر کیا کرو اس کی تاکیدیں اور بھی آئی ہیں مگر ختنے کی زیادہ تاکیدیں نہیں آئی اور اس کے باوجود اس کو بنا لیا کفر اسلام کا مسئلہ اور یہ, یہ روزانہ چھیلتا ہے اب پہلے تو مسئلہ پوچھتا تھا اب تو وہ بھی نہیں پوچھتے یہ ہے آفتو منون باعت, بطق, ایک کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ میں اپنی شل, اپنی چادر اوپر کرتا رہتا ہوں لیکن کبھی سستی ہو جائے تو نیچے ہو جاتی ہے تو فرمایا تو متکبروں میں سے نہیں ہے لہذا ہم بھی ابو بکر صدیق ہیں ہماری بھی نیچے ہو جاتی ہے حالانکہ بیچارے اللہ سے ڈرتے ہیں بار بار اوپر کرتے ہیں پھر کبھی سستی سے نیچے ہو جاتی ہے اور یہ باقاعدہ نماز پڑھ کے اپنے ہاتھوں سے نیچے کرتا ہے کہتا میں ابو بکر صدیق <تصفح> وہ اوپر کرتے رہتے اور ہو جاتی ہے یہ خود نیچے کرتا ہے اور کہتا ابو بکر صدیق تو میرے عزیز بھائیوں انہوں نے کتاب کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا نمبر ایک کتاب آئی تو مانا نہیں نمبر دو کتاب خود بنائی خود بناتے تھے یا البو نلسن اتحم بل کتاب سبو ہومن کتاب وا ہومل کتاب وہ اکولو نہ ہومن دلہ وہ ماں ہومن دلّا زبانوں کو ٹیڑھا کر کے ایسا ترنم اور ایسی سر لگاتے تھے کہ کوئی سمجھے کہ تلاوت کر رہا ہے جاہل آدمی ایسے کلابیں ملا ملا کر کافیے ملا ملا کر اپنی زبان پڑھتے تھے کہ جاہل آدمی سمجھے کہ یہ تورات پڑھ رہا ہے اللہ فرماتے وما ہوا من کتاب وہ کتاب سے نہیں ہے کہتے آسمان سے آیا ہے وہ آسمان سے نہیں آیا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے آج تورات اور انجیل کے دنیا میں جتنے نسخے ہیں ان کو جمع کرو ان میں سینکڑوں اختلاف ہے سینکڑوں اختلاف عددی اعتبار سے بھی اختلافات ہیں ایک میں عدد کچھ ہے دوسری میں کچھ ہے تیسری میں کچھ اور ہے ان کی کتاب تبدیل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بن اسرائیلی روایتیں بیان کرتے ہیں ہم کیا کریں لا تو سدے کو تم سچے ہو نہ کہو تم جھوٹے ہو اس لیے کہ کہو گے کہ جھوٹے ہو تو ہو سکتا ہے وہ آسمان سے آنے والی تو ہو تو پھر تم غلط ہو جاؤ اگر کہو سچے ہو تو ہو سکتا ہے ان کی اپنی بنائی ہوئی ہو تو یہ اپنی بنا بنا کر پیش کرنا اللہ کی بنائی کا انکار کرنا اپنی بنا کر پیش کرنا یہ دونوں خصلتیں بے شمار انداز میں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں ربیعت الجلال نے چار فرض کیے عشاء کے کتنے فرض کیے چار مولوی نے سترہ فرض کر دیے جو پوچھو جا کر سترہ کے پندرہ کر دے تو نماز ہوگی نہیں بولے نہیں ہوگی اپنی طرف سے اضافے سر پہ مسا کیسے کرنا ہے بولے دو ایسے اوپر جانی چاہیے چاہی پھر تیسری راستے میں شامل ہونی چاہیے اور پانچویں دو جو ہے نا وہ واپسی پہ آنی چاہیے کہاں لکھے یہ کہیں بھی نہیں خام خواب نہیں اپنی طرف سے بنا بنا کر فکر لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے مجھے پوچھتے ہیں جی گسل کے کتنے فرد ہوتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا کتنے فرد ہوتے ہیں نہ مجھے پتا مجھے تو فرمایا کہ ایسے ایسے گسر کرو ویسے کرنا چاہیے اور بس اس کے کتنے نفل ہیں اس کے کتنے فرض ہیں وطر کو پکڑ کے عشاء کا حصہ بنا دیا اللہ نے نہیں بنایا بطر فجر کا بھی نہیں حصہ عشاء کا بھی نہیں وطر تحجد کا حصہ ہے اور تحجد فجر اور عشاء کے بیچ میں ایک مستقل نماز ہے. اس کو عشاء کا حصہ بنا کر اس کی سطح پوری کر تو میرے عزیز بھائیوں ابھی پرسوں پرسوں مجھے فون آیا جی وہ میراج کا روزہ رکھا ہوا تھا اور وہ توڑ بیٹھا ہے تو اس کا کیا ہے میراج کیا سال مقرر نہیں کہ کس سال ہوئی تھی دن اور مہینہ تو بعد کی بات تاریخ دانوں کا اتفاق نہیں کہ کون سے سال میں مراج ہوئی تھی اب اس کا دن مقرر کر کے اس کی احادیث بنا کر کے حالکہ کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں صحیح نہیں ہے کہ یہ ستائیس رجب میراج ہے اور میراج والی رات یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے اور اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہیے کہیں نہیں ہے مگر اس کو دین سمجھا جاتا ہے اپنی طرف سے اضافہ کوئی درود ہے ماہی کوئی درود ہے تاج کوئی درود ہے تون جینا ابھی ماہی تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے بھائی یہ کہاں سے آ گیا ایک درود فیصلہ باد میں بنا ہے میڈ ان فیصلہ باد وہ جمعے کے بعد ہوتا ہے تو یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے یَلْوُنَا أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا أَوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَهُ وَمِنَ عِنْدِ اللَّهِ کہتے ہیں یہ آس اللہ نے فرمایا ہے حالانکہ اللہ نے نہیں فرمایا ہے تیسرا جرم اللہ کے دین کے ساتھ یہ کیا پہلا کیا تھا انکار کر دیا ہم نے مانتے تو رات کو دوسرا اپنی طرف سے تو رات بنائی اور تیسرا جرم یہ کیا کہ اللہ کی آیات کو آڑا تیڑا کر کے پڑھ کے اس کا معنی تبدیل کرنا یو ہر ریفون الکلیم احمد کے روبے کلمات کو کی تحریف کرتے اللہ نے کچھ فرمایا تھوڑا بدل کر اس کا معنی بدل جاتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے ہر وقت دیکھتی رہتی تھی بندے آئے ہیں آپ سے مل رہے ہیں تو کیا باہر کیا چل رہا ہے گھر کے دروازے کے ساتھ تو مسجد تھی نا بالکل جڑی ہوئی تو یہ آیا آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں السلام علیکم آپ نے فرمایا وعلیکم آپ پر ہلاکت ہو نو دب آپ نے فرمایا تم پر ہو آپ نے پیاری زبان سے ہلاکت کا لفظ بھی نہیں بولا جو میرے لیے کہا نا وہ تم پر ہو اچھا ہے تو اچھا ہو برا ہے تو برا ہو درازے کے پیچھے سے حضرت عائشہ بولی کہتی تم <تصفح> پر ہلاکت بھی ہو رب کی پھٹکار بھی ہو آپ <تصفح> نے فرمایا عائشہ جب میں نے جو ان کو جواب دے دیا تھا تو پھر آپ نے کیوں دیا کہنے کہ دیکھتے نہیں آپ انہوں نے کیا کتنا گندا لفظ بولا آپ کے لیے تو آپ نے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو نرمی سے وہ کام نکلاتے ہیں جو گرمی سے نہیں نکلتے نرمی جس کام میں آ جائے اس کو مزین کر دیتی ہے سختی جس میں آ جائے اس کو پریشان کر دیتی ہے تو آ کر کے کی کیا کہتے اللہ فرماتا اللہ تقول رائےنا وکول ان دورنا رائے نہ اور ان کا معنی ایک ہے ہمیں محلت دیجیے ہماری رعایت کیجئے <coughs> جیسے آپ باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں ایک منٹ یار ایک منٹ ایک منٹ میری بات سن لیں تو رائے نہ کہتے تو رائی نہ کہہ دیتے رائی آپ جانتے ہیں رائی کہتے ہیں چرواہا رائی نہ کہہ کر قرآن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بدل دینا اور مزاق کرنا بغل میں منہ لے کر ہنسنا کہ ہم نے دیکھو ان کو وہ بات کی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا آسمان سے قرآن نازل ہوا میں میرے صحابہ تم رائنا کو رائنا رائنا کو ویسے ہی چھوڑ دو تم اون نہ کہا کرو جس کا یہ جس کو یہ بدل ہی نہیں سکتے فرمایا ہے میرے پیارے حبیب ان کی خیالتوں کی میں تمہیں رپورٹ دیتا رہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے عزیز بھائیوں قرآن حکیم کو بدلنا میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت وقت درکار ہے کیسے کیسے اپنے فقہ کو سچا کرنے کے لیے احادیث میں تبدیلیاں کی گئیں اپنے امام کی فضیرت بیان کرنے کے لیے حدیثیں بنائی گئیں دوسرے امام کی مذمت کرنے کے لیے حدیثیں بنائی گئیں یہ ساری خسرتیں یہودیوں کی خسرتیں ہیں اللہ اکبر حضرت موسا علیہ السلام ان کو لے کر جب آگے بڑھے بڑی پی کاٹی تھی انہوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی تھیں اللہ نے سہولتیں کر دیں درختوں پہ مان سلوا آ جاتا تھا کھا لیتے تھے پانی کہا تو چشمے پھوٹ پڑے پانی پی لیتے تھے جب کچن چل رہا ہو تو پھر رب کی عبادت کرنی چاہیے نا مان سلوا آ رہا ہے پانی پینے کے لیے میرا تمہیں کیا چاہیے اب رب کی عبادت کرو کہنے لگے کہ نہیں ہم تو ہمیں تو پیاز چاہیے ہمیں تو گندم چاہیے ہمیں تو دالیں چاہیے بکری ہا وہ قصائی ہا وہ آدھا سیاہ باسا لیا اچھا یہ بات ہے تو پھر مصر چلو مصر کا مانا وہاں شہر ہے اور شہر سے مراد فلسطین ہے لیکن سنو لڑائی کر کے فتح کرنا ہوگا اور جھکتے ہوئے جانا ہوگا اور اللہ تعالی کی تصویریں بیان کرنا اللہ سے استغفار کرنا ہوگا تو جانے لگے تو کہا جھکتے ہوئے جانا ہے تو بیٹھ کر گستے ہوئے گئے اور کہا بدخل الباب بابا نغفر نہ پھر ختی گم اور جو جملہ بولنا ہے ہتا میری توبہ اس کو ہنتا کہہ دیا ہندتوں کو مانا گندم یعنی کیا مذاق ہے رب الجلال کے ساتھ کیا مذاق ہے رسول اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ تبارک فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو تم پر فنحا محرم ارب یتی ہوں نا فی الحال فلاں قوم القوم س اللہ فرماتے ہیں تم نے یہ کام کیا نا اب یہ فلسطین تم پر حرام ہے تم اس میں جا نہیں سکو گے تمہیں اس کا راستہ ہی نہیں ملے گا چالیس سال میدان تی میں سہرائے سینا میں رہے سہرا میں بندہ گم ہو جائے تو کہاں کہیں جا نہیں سکتا جب رب گم کر رہا ہو تو کون راستہ دیکھ سکتا ہے وہ میں یہ دلیل دیا تو چالیس سال اس میدان میں سہراؤں میں خاک شانتے رہے حتیٰ کہ موسا علیہ السلام اور ان کے ساتھی سارے بہت ہو گئے ان کی اولادیں باقی بچی موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی بہت ہو گئے اور پھر یوشا بن نون جو آپ کو قصہ سنایا تھا خضر علیہ السلام کے ساتھ موسا علیہ السلام کا اس وقت جو ان کے ساتھ نوجوان خدمت پر, پر تھا اس کا نام یوشا بن نون ہے وہ, وہ بھی نبی ہیں ان کے ذریعے ان کی قیادت میں پھر یہ فلسطین میں داخل ہوئے اور اس کے بعد پھر ان پر کیا کیا گزری کیسے کیسے آگے بڑھے کن کن دوروں سے گزرتے ہوئے کیا ان پر بیتی کیا بغاوتیں کی اور کیا اللہ نے سزائیں دیں اس کا تذکرہ اللہ کی فضل سے ہم کریں گے اللہ تعالی ہمیں ان کی خسرتوں سے بچائے اور ان جیسے اعمال سے بچائے ہمیں ہم ہر نماز کی ہر رکت میں اللہ سے کہتے ہیں غیر المضوب علیہ آ رہے ہیں یا اللہ عدود نے سارا کا طریقہ نہ بتانا لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں خود معلوم نہیں کہ ان کا طریقہ کیا ہے اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ہم حقیقت دل سے مانے کو مطلب کو سمجھتے ہوئے یہ دعائیں کریں اللہ عمل کی توفیق دے اور ما نہ